والصلاة والسلام على عزابين الذين نسكتان أما باب قول بالله اسمه العليم من السيطان بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله وأنفقوا مما جاء لكم مستخلصين بالله ورسوله وأنفقوا مما جاء لكم فلّین عام پمان فق الحم از ردیم ساد طلعم ربی شرح صدری رب العالمين سورہ الدین ہمارے زیر مطالعہ اس صورت میں بارے بڑے واضح انداز میں جو مرکیت کا تصور ہے کانسرٹ آف آنرشپ اس پر زور دیا گیا ہے ایک تو اس انداز میں کہ لاہو ماف سماوا جو ما فی لو اور لاہو ملک سماوا جو لو زمین و آسمان کی بادشاہی اس کی ہے اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اس کا ہے اور دوسری طرف اس انداز میں کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم خرچ نہ کرو جبکہ اللہ ہی کا ہے ولی اللہ کی راست کو زمین و آسمان کی بھی تو اللہ کی ہے یہ سوال ہن سے کیا گیا اسلام کی ابتدا ہی اسی تصور سے شروع ہوتی ہے اس کی ابتداء ہی یہ ہے لا ہر چیز کی نسل ہر قدرے کی نسل وہ میرے بدن پر ہو وہ میرے ملک پر ہو وہ اس دنیا پر ہو اسلام سب سے پہلے ڈسٹریکشن کرتا ہے ہر چیز کی نزی جسے ماہر قادری نے کہا ہے کہ بدوں کو تو تخیر کے ہوں کے پتھر میں ذرا بھی دیر نہ کر لا لا لائی لا لاہ للہ ہوا تھوڑا ہے جو ہر قسم کے بدھ توڑ تھے لیکن ہم بر شریف پاک کو ہند میں رہنے والوں کا یہ المیہ ہے اور ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی مذہب آیا ہے ہم نے اس کا انکار نہیں لیکن ہم نے اسے کا تو مانا بھی نہیں ہم پہلی ملکیت کا انکار بھی نہیں کرتے اور نئی ملکیت کی رجسٹری بھی کروا لیتے پہلے کی نفی ہم نہیں کرتے ہم نہ اچھے مسلمان ثابت ہوئے ہیں نہ اچھے ہندو ثابت ہوئے ہیں نہ اچھے سکھ ثابت ہوئے ہیں نہ اچھے عیسائی ثابت ہوئے اس لیے کہ وہ مٹی ایسی ہندو ازم جو کتابوں میں ہے وہ پریکٹیکل نہیں ہے سکھ ازم جو کتابوں میں ہے گرتھ صاحب میں ہے وہ پریکٹیکل میں نہیں آج بدنام ترین شراب پینے والی قوم سکھ ہے اور یہ وہ قوم ہے جس کے مذہب میں شراب نہیں سگریٹ بھی حرام اور ان کا بھارتی حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ امرتسر کو پویتر شہر قرار دے کر یہاں تباکو کا داخلہ منا دیا جن شراب پینے میں وہی بدنام تو اس لحاظ سے آپ کسی بھی مذہب کا جو بھی جین مت ہے بدھ مت ہے ہندو مت ہے ان کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں کتابوں میں وہ مذہب کچھ اور ہے اور ان لوگوں کے اندر کچھ اور ہے یہی حال مسلمانوں کا ہے قرآن میں اسلام کوئی اور ہے ہماری زندگیوں میں کوئی اور ہے شادی بیاہ رسم و رواج ہوئی ہے. ان کو ہم نے نہیں تھوڑا منجو والا وہی شیرا وہی گانا وہی محتی وہی ناچ گانا کس بھی قبول کیا وہ یہ ہماری نیت رہی جو بھی مذہب آیا ہم نے اس کو دوڑا دوڑا کر مارا پہلے آنے والے بڑے کچھ ہوتے ہیں بس بڑے ایسے لوگ ہیں یہ تو انکار ہی نہیں کرتے لیکن آج ہمارا اسلام جو پاک و ہند کا اسلام ہے اکثریت کا اسلام ایک بن گیا مختلف متوں کا ان کی یاترا یا جہاں ظاہری ہے حالانکہ اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواد کی نیت سے تم تین جگہوں پر جا سکتے ہو لا لاسا شکر خشال مساجد مسجد الحرام وہ مسجد القصع و مسجد اعظہ ثواب کی دیے تین جگہوں کے لیے تم سفر کا متا باندھ سکتے ہو تیاری کر سکتے ہو بیت اللہ مسجد اقصا اور میری یہ مسجد اس کے بعد ثواب کا کوئی تصور نہیں ہے جیسی نماز آپ ایک پلائی والی مسجد میں پڑھی ہے ایسی نماز آپ سب چلے جائے وہاں پڑھ لیں آپ شیخ محمد کی مسجد میں چلے جائے وہاں پڑھ لیں یا آپ کہیں اور ترکی کی کسی مسجد میں چلے جائیں سباب میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہو سباب کی سے تیس جگہوں کا ہے لیکن ظاہرین کی بسیں جا رہی ہیں یاترائیں ہو رہی ہیں ہندوستان جا رہے اور کشمیر جا رہے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں یہ کیا اس لحاظ سے ہمارے یہاں یہ کرمیا رہا ہے کہ ہم کسی چیز کی نقلی نہیں کرتے اپنی ملکیت بھی جمعائی ہوئی ہے اور اللہ کی ملکیت کو مان بھی رہے دو قبضے تو نہیں چل سکتے برسا اس کا مالک ایک ہی ہوگا اب اتنا نے ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کس کا ہے جواب دو اللہ کا وہ رکم اللہ تم سے تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے تم کچنا کرو تمہارا ہاتھ کام تھا کیوں جیب میں جاتے ہوئے اس لیے کہ اندر یہ جمع ہوا کہ میرا ہے زبان سے کہتے ہو اللہ کا دل سے اگر تم کہو نا کہ یہ اللہ کا ہے تو پھر تو وہ کرو نا جو روبکر سے فکر ص اللہ تعالیٰ نے کیا وہ جو بہو نے کہا نا کہ من کلمہ سارے پڑ دے دل دا پڑھتا کوئی جنہ کلمہ دل کا چیز چین نے لفظی کوئی دل میں جب کلمہ دل سے لا تو ہر چیز کی نفی ہو, ہو جاتی ہر تمنا دل سے رخ ہو گئی اب تو آجا اب تو کلوت ہو گئی تو اللہ تو پہلے کہتا ہے کہ دل خاری کرو ہل شیئر نہیں خریدتا انسان کے کہ اکاون پرسینٹ مجھے دے دو انچاس کی کسی اور کو دے دو تو چلے گا نہیں سو فیصد اللہ کے خود خروفی ضلع کا وقت پورے, پہ پورے پہ. اللہ کو بادشاہی میں صرف برداشت نہیں تو تمہارے اندر بھی برداشت نہیں تمہارے اندر بھی اللہ کوئی پارٹنرشپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا آپ اس سال کے باروں سے لے کر قوم کے ناطب تک اس کے ہو یا اس کے نہیں ہو اللہ پرسنٹیج پر گزارا پر نہیں کرتا کس کے ہو مومن کا جو اسلام کا جو تصور ملکیت ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سمیت ہر چیز اللہ کی اور ہم کہتے تھے ان لہو معافی سما یہ رام لام ملکیت ہم اللہ کے تمہارے قبضے میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا بیوی بی تمہیں اللہ نے دی اور جب وہ پابندی لگا دیا تو وہی بیوی بی حرام حال پہ بیوی تمہاری ہوتی ہے ویزا بھی تم نے لگوایا ہوا اپنی گاڑی میں لے کر گئے اور سہا آرام آرام ہو گئی روزے کی حالت میں آرام ہو گئی جو سابت وقت مرضی ہے تمہاری نہیں ہے ایک قانون کی حد کے اندر پریسیڈینٹ کو آئن میں جو اختیارات دیے ان کے مطابق عمل کرے گا تو اس کا حکم مانا جائے گا وہ صدر کا حکم ہے ورنہ سپریم کورٹ نے منہ پر دے بارا یہ تم نے آئندہ تلاوت ہے جو بھی تمہارے پاس ہے اس میں جب تم اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کے تحت عمل کرتے ہو تو وہ عمل ویلڈ ہے اور وہ جائز خرچ توانائی کا ہو آنکھوں کا ہو کانوں کا ہو اولاد کا ہو بیوی کا ہو اور جب تم اس اختیار سے آگے بڑھ کے کرتے ہو تو وہ چیز جی تمہاری ہی نہیں تمہارا قبضہ ہی ختم ہو جاتا ہے جو اللہ نے تمہیں بحیثیت نئے بتا کیا ہے تو اب جو تم خرچ کر رہے ہو وہ خیانت ہو گئی اگر یہ مال میرا ہو یہ بدن بھی میرا ہو تو قیامت کے دن حساب کیوں دینا پڑے چیز میری ہے کیوں حساب یہ حساب کتاب ہی بتاتا ہے کہ یہ چیز تمہاری نہیں تمہاری ہوتی تو کسی کو کیا ضرورت سے تم سے حساب لیتا مال کہاں سے کمایا تھا کہاں خرچ کیا جوانی کہاں گزاری جس کا مطلب ہے جوانی کسی اور کی ہوئی ہے ساری عمر کہاں سے چاہی تھی یہ علم اس طرح کتنا عمل کیا یہ بھی تو کسی کا دیا ہوا ہے تو اس لحاظ سے اسلام کا تصور ملکیت یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے جب یہ تصور ہو جائے تو پھر اللہ جہاں بھی کہے گا اچھا فوراً خرچ کر دیتا ہے چیز تو میری ہے نہیں میرے پاس کسی نے رکھوائے ہیں کچھ پیسے اور وہ ایکس وائی ہو کسی کو بھی بھیج دے کہ بھائی وہ جو پیسے آپ کے پاس تھے میرے وہ آپ فلا آدمی کو دے دیں کوئی بھی ہو میرا کانا نکال لے اس کے حوالے کرتے ہیں چیز میری تو جس کی تھی اس نے آپ والا کو دے دو پھر ان اللہ اشتراک نال منی پسا پاس سودے کے لحاظ سے بھی یہ چیز بکی ہوئی ہے اللہ نے تمہیں دی اور کہ تم سے خرید بھی لی یہ تو بکی ہوئی چیز ہے تو سودے پہ سودا تو آپ نے سنا تھا گازن سہیل صاحب نے پڑی تھی کہ محمد تو بیعر پر بیعر نہیں کرتا سودے پہ سودا تو نہیں ہوتا اللہ کی بیاہ توڑو کے تو کسی اور سے کرو گے نا اشتراک جسم بگا ہوا ہے جہاں جب مال کہہ دے جگ آپ کٹا دو ہے جو اس کا مال ہے جو اس کا اب یہ ہے ایک بندہ مومن اور منافق ان دونوں کے درمیان فرق مومن کہتا ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے لہذا جب بھی پکار آتی ہے تو مومن کا رد عمل مومن کا رویہ یہ بتاتا ہے کہ وہ آپ اس کے دل میں یہ چیز ہے کہ نہیں کہ یہ چیز اللہ کی منافق زبان سے تو کہتا ہے دل سے نہیں مانتا دل سے کہتا ہے چیز میری یہ کون ہوتے ہیں گائڈ کرنے والے ایسے تجارت کرو یہ کرو سود نہ کھاؤ فلاں جگہ دو فلاں جگہ دو یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ یا جو آئے وہ مانک کرو کا سی رام ماتا پورش تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں بیٹھتی نہیں تو ہم سے یہ کہتا ہے انت رکا مایا بولو آفی ابوال مال ہمارا ہے تو کہتا ہے کہ اپنی مرضی سے ہم اسے خرچ بھی نہ کر سکے تو سمجھ لگنے والی بات نہیں ہے جب یہ صبر ہو کہ مال میرا ہے تو پھر بات سمجھ لگتی بھی نہیں ہے کہ کوئی کون ہوتا مجھے یہ کہنے والا کہ پلازا کا لگا دو پتا دو پھر منافق یہ کہتا ہے کہ ان باوتی تو کان ان قومی موسا قوم موسا کیسے تھا بد اسرائیل کیسے خزانہ مل گیا آپ سوال آیا سکا تو کہنے لگا کمایا تو میں نے اپنی تکنیک راتوں کی نیند میں نے حرام کی ہے منصوبے بنا بنا کے میں نے پیسے جوڑے اور آپ کہتے ہیں کتنے کہ پرسنٹ نگار دو اللہ کے لیے تمہیں اللہ دیا جمع ہوتی تو بلا دی میں نے اپنی ٹیکنیک سے کمایا یہ فرق صرف تو میں تھوڑی سی خامی ہو تو رویے میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. پھر جہاں بھی قرآن نے مانگا ہے وہاں پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ انت مال کا اپنے مال میں سے خرچ کرو بلکہ جہاں یہ کہا گیا کہ تمہارے اگر غلام مکاطبت کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں آپ ہمیں ادا کر لیں تو تم اگریمنٹ کر لو اور اسے کمائی کر کے پیسے ادا کرنے دیں اور ساتھ احسان یہ کرو انہیں اس مال میں سے کچھ تم بھی دے دو مدد مطلب کر جو اللہ نے تمہیں دیا یہ نہیں فرمایا کم اپنے مالوں میں سے دو نہیں وہ آتوں ماللہ اللہ, اللہ کے اس مال میں سے ان کو کچھ دے دو اللہ دیاتا اس نے جو تمہارے پاس رکھوایا تمہیں دیا تو پورے قرآن میں یہ کہا کہ ان سے تم مار اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا تو جب ملکیت ہماری نہیں تو سوال تو بندہ نا اور مالاکم اللہ تم سے تمہیں کیا مصیبت ہے کہ تم نا خرچ کرو تمہیں کیا تقریر تمہیں کیا اعتراض ہے جب کہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کی یہ باتیں ہماری سمجھ میں لگتی نہیں ہیں اور جب لگیں گے تو وقت کوئی نہیں ہوگا کسی صاحب نے کسی سے پوچھا کہ آپ کاروبار کرنے چلے تھے کیا بنا سر کہنے لگے میرے پاس پیسہ بڑا تھا ایک سال میرے ساتھ مل گئے کہنے لگے آپ کے پاس پیسہ ہے میرے پاس تجربہ ہے دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں کبھی پھر اس نےکا جی آج میرے پاس تجربہ ہے پیسہ کوئی اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کوئی پیسے والا گر جائے تو اس کا پیسہ میرا تجربہ میں جٹا ہوا تو جب تجربہ آیا تو پیسہ کوئی جب جان نکلنے پر آئے گی پھر پتہ چلے گا وزن دانڈ اور صراب کوئی صاحب سے خواب دیکھ رہے تھے سات میں اپنا بیل بیچ رہے وہ ہزار مانگ رہے تھے گا آٹھ سو دے رہا تھا بیس ممبر ان کی آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی دوبارہ سے بند کر کے لگا چار سو ہی دے دے مگر اب آنکھیں بند کرنے سے تو بند نہیں نا جب جان نکلے گی تو آدمی کہے گا پکڑ دارا دے دیتا ہوں نو لاکھ ہر تری لا جائے کریب سب جگہ کا اس وقت انسان یہ کہے گا پروزگار تھوڑی سی مدد ہے میں سارا میری گاہ دینا چاہتا ہوں لیکن مانگا کو اس وقت کا واہن کا شخص ششین ہوں کہتے ہیں لالچی تو صحیح بھی ہو بیماری بھی کوئی نہ ہو مردل موت بھی کوئی نہ ہو اور تیرے اندر ابھی شوق باقی بھی ہو شوق ہے نف صحیح شہید ابھی تیرے اندر یہ لالچ باقی ہو کہ میں اتنے اگر پناہ جگہ لگا دوں تو, تو اتنا منافع آنے کی امید ہے اس منافع کو لات مار کر رب کو دینا مطلوب تو وہ ہے اب تھی نے دیکھ لیا کہ مر تو میں ویسے بھی رہا ہوں تو چلو جنتی کھڑی کر لو پچھلے بھوکے مرتے تو مرتے رہیں اس وقت شریعت مداخلت کرتی ہے آپ وصیت کرنا بھی جائیں تو پچھلے اسے نہیں کر سکتے اس سے زیادہ وسیعت بھی نہیں کر سکتے وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں جس کا تھا اس نے بانٹ دیا یہ ہے تو سور ملکیت اسلام کے اندر اور جب آپ لا کہیں کرنے کی لا تو ہر چیز کی نتی بلکہ بڑے پیارے استاد ہیں پھر سا یا اپنے ہاتھ سکا لو اٹھا لو اپنے ہاتھ ملکیت اور آپ جب اللہ افر کہتے تو کیا کہتے ہیں آپ وہ رفع یہ دین کیا ہے آپ اللہ پڑھ کہتے ہیں تو اللہ کی پڑھائی کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا دیتے میں کسی چیز کا مالک نہیں ایون کہ یہ جسم اے اللہ یہ بھی تیرا ہے اور اس کے حکم کے مطابق آپ جھکتے رکوع کرتے سوک کرتے نہ آپ کھا سکتے حالت میں نہ پی سکتے نہ بات کر سکتے ہم آپ کو ہر نماز میں اٹھاتے ہیں اور جو رفع یا کرتے ہیں وہ ایک نماز میں بھی کتنی کتنی بار اٹھاتے ہیں مگر یہ بدھ ہاتھ اٹھاتا ہے روح نہیں ہاتھ ری. اس نے قبضہ جمایا مارا ہو ہاتھ تو ہاتھ رہے یہ ہے سب تھو پر رپائی دین ہر چیز سے ہاتھ ہٹا لو رفایا دئی اور اسے اللہ کو سونپو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے دستکش ہو کر اور بیٹے نے اپنے جسم سے اپنی جان سے دستخط ہو کر کیا تھا فلما اسلم جب دونوں نے سرے تسلیم خم کیا سرنڈر کیا ہاتھ وہ ہے مسلمان ہونا چون بکوئم مسلمان بدرزم کے دانم الہ کیا مجھے پتا یہ تو بہت بڑا ہتھوڑا ہے بڑی بڑی جگیلیں توڑ دیتا ہے ملکیتوں کے تصور کو قومیتوں کے تصور کو یہ غر کر دیتا تو وہ بھی مسلمان انہوں نے بیٹے پر اپنا حق بیٹے نے اپنے بدر پر اپنا حق ختم کر دیا اللہ کا مان لیا باپ نے لٹا دیا بیٹا لیٹ گیا چوری دی گلے پر یہ ہے اسلامہ کالا لہو ربو اصلیم کالاسلم رب اللہ عالمی جب اس کے رب نے کہا اصلیم متھی پنجاب فرما بدار پنجاب سرینڈر کر جا دیا میں سرینڈر کرتا ہوں رب العالمین ہم کرتے سرینڈر نہیں ہم جب سیکھتے تو چوکری چرن سنگھ مسلمان ہو گئے تو چودھری پھر یہ چود نہیں جاتا مسلمان ہوں سکھ ہوں ہندو ہوں میں نے کہا تھا امیر کوئی بھی ہو حکم میرا چلے گا میں کسی مذہب میں ہوں چودی میں ہوں یہ قبضہ نہیں چھوڑنا اسلام تو چوترا ہے اس بدن پر ہر چیز پر یہی چیز منافقت کا علاج نفاق کا علاج کیا ہے انفاق جب بھی وہ ہے معافی مانگنے کے لیے فرمایا خود <سؤال> میں نہ موال انسان ادا کرتا ہوں تو باہر ان سے کہو کہ مالوں میں سے کچھ نکالو ان کے اموال میں سے صدقہ لیں تو ہوں بے تجکی ہم تو ہوں کہ تکی ان, ان کا تجکیہ ہے انہیں باپ کریں تو حضور کا تزکیہ تو مار دینے سے ہوتا تھا یہاں کے مذکی اور طریقے اسلام کا تسکیہ یہ ہے کہ جس چیز نے تمہاری راہ روکی تھی اس چیز کو آگے سے ہٹاؤ اور منافق کے سامنے سب سے بڑی آٹ پیسہ ہی حضور کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم لوگ انہیں فیڈ کرنا چھوڑ دیں مدینے والے تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے کلما تو وہ بھی پڑتے تھے ہم تیار نہیں جیسے میں نے کہا کہ ہم ہاں پہلی ملکیت بھی کوئی نہیں چھوڑتے پہلے سے طلاق نہیں لیتے دوسرے سے نکاح کر لیتے جب بھی ہندو اوک کو بھی ماری ہوئی ہے اور مسلمان بھی ہو گئے وزاں میں تمہوں نے سہارا تو کمدم میں ہندو ہمارے تو میں ہندو ہوگی دس میں اور یہ مسلمان جی نے دیکھ کر شرمایا مسلمان تو کسی چیز کا نام ہے تو کہا گیا کہ ان سے مال لیں نفاق کا علاج انفاق اور انفاق سے رکنے کی سزا نفاق مادہ دونوں گئے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا لائن آتا آنا لانا والا نا کون نہ منسا لیکن اگر تو نے ہمیں دیا تو ہم تھدکے دیں گے خیراتیں کریں گے اور صالح لوگوں میں سے فلم آتا ہوں منفل ہی باخیلو بھی جب انہیں آتا کیا اس نے اپنے فضل سے تو انہوں نے بخل کی روش اختیار کر اس لیے کہ بظاہر تو یہ لگتا نا میرے ہاتھ کما رہے ہیں نفاقًا فِي قلوبِهِ اس جرم کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو پہنچ دیا نفاق کا وائرس کب لگتا ہے جب انفاق سے ہاتھ رک جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آہستہ آہستہ ان چیزوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جنہیں کلمہ کے کہتا کہ اللہ کی اگر یہ قبضہ نہ ہوتا تو انفاق سے رکنے کے اور کوئی سب بھی نہیں اس کا ہے کے اندر کوئی خرابی ہوئی ایمان کے اندر کوئی خرابی آ گئی کرنے کا مخہوم جو ہے وہ صحیح سمجھ نہیں لگ رہا تو مومن وہ ہے جو اپنے سمیت ہر چیز پر اللہ کے قبضے کو تسلیم کرتا ہے ہر چیز کو اللہ کی سمجھتا ہے اور سب سے پہلے امتحان انسان کا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بدن پر اپنے نفس کا قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے یا نہیں کلمہ پڑھنے کے بعد آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ساتھ کچھ صاحب تھے انہوں نے ایک نالا پار کیا تو صاحب ایک ساتھ رک گئے فرمایا جاؤ کیا حضور میں نے دیکھا نہیں کہ آپ نے اس پتھر پر دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا جو نالے کے درمیان تھا جس پر پاؤں رکھ کے پار جانا تھا تو کہنا کہ حضور میں نے دیکھا نہیں کہ آپ نے اس پتھر پر دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا یا بایاں پاؤں میں نہیں چاہتا کہ جہاں آپ نے دایاں پاؤں رکھا میں اپنا بایاں پاؤں رکھوں یہ اتفاق ہو ما کا نل وَلَا مُؤْمِنَةٍ محمن دن اللَّهُ کا ببلا و يَكُونَ و امر مِنْ یقون کوئی اختیار باقی نہیں رہتا خیا ان خیالہ کوئی اختیار کوئی آپشن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتا جبلہ رسول فیصلہ کر اگر اس اختیار سے دست بردار ہونے کے لیے تم تیار نہیں تو یہ نفاق ہے اسلام نہیں اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ استسلام سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے اللہ کا قبضہ سب سے پہلے اس بدل پر مانو پھر اپنے گھر کا قبضہ اللہ کو دو وہ انھو سک پھر وہ پھر وہ انصہ تک اللہ کرادیم قبضہ چھوڑتے چلے گا اور قبضہ چھڑاتے چلے گا یہ ہے اصل میں ملکیت کا تصور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین ہے اللہ کا آسمان ہے اسی کا نظام ہونا چاہیے لیکن اسی نظام کا داخلہ ہمارے گھر میں بند ہے اپنے اوپر نہیں آنے دیتے تو ہمیں کیا ہوا کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی یہ بیماری لگ جاتی دن رات اس کی تجدید بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا ہے جو کچھ تو اس کا علاج کیا ہے میں نے کہا کہ سبھی لنگ کے لوگ جو ہیں ان میں مٹی کا اثر بھی ہے ہمارے اندر بہت سے پہلے عقائد بھی جمے ہوئے ہم نے انہیں چھوڑا نہیں اور چھوڑنا ہماری عادت بھی نہیں ہم نئے سے نئے اوپر چڑھاتے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں اس نیت سے کہ قرآن حکیم جس مسلمان کی تصویر دکھاتا ہے اپنے آپ کو دیکھیں ہم وہی مسلمان ہیں کہ ہم آگے ہندو آگے عیسائی آگے پتہ نہیں کیا کیا اور کچھ مسلمان بھی ہیں اقبال سنگھ اقبال مسیح بھی ہے محمد اقبال بھی ہے. فرق کس چیز نے ڈالنا ہے عقائد نے اور آمال نے وہیں جا کر اقبال مسیح بھی پی رہا ہے اقبال سنگھ بھی پی رہا ہے اور محمد اقبال بھی پی رہا ہے فرق کیا ہے یہ پی کر جنت میں چلا جائے گا وہ پی کے جہنم میں چلے جائیں گے یہ تو کلمہ اللہ کو اور اس کے رسول کو بلیک میل کرنے کے لیے پڑتے قیامت کے دن نکال کے دکھائیں گے یہ ہمارے پاس گرین کپ جنت کا میں کون روک سکتا ہے کل مناسب ہوں نہ نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن یہ مناسب جی افواہی مالی سی کلو من مینا جی نہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے منہ کہتے ہیں منا ولم تو من اور ان کے دل مومن نہیں یہ بڑی گڑمی باتیں اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ایک مکمل مسلمان سمجھے بیٹھا اور یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے اس لیے کہ نہ کمی کا احساس ہوگا نہ آدمی محنت کرے گا عام طور پہ آپ کو پتا ہے منیٹر یا تو فیل ہو جاتا ہے یا کم نمبر لیتا ہے لیکن وہ تو سمجھتا ہے مجھے سب کچھ یاد ہے اور میں نے کون سا سنانا ہے میں نے تو سننا ہے وہ بات کرتی ہوتی سمجھے بیٹھا کہ ہم مکمل مسلمان لیکن جب وہ تقاضے ہم سے کیے جاتے ہیں جو ایک مسلمان سے اللہ کرتا ہے تو ہمارا رد عمل یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کی شکل تو تھی اندر کچھ نہیں انگور جو ٹیکسیوں میں لڑکے ہوتے ہیں اسے کتنے اصلی انگور لگتے ہیں رنگ بھی وہی ہوتا ہے جسامت بھی وہی ہوتی ہے لیکن جو آپ انگور سے ایکسپیکٹ کرتے وہی آپ اسے بھی ذرا کھا کر دیکھیے پھر پتہ چلتا ہے لکڑی یا یوریا کھاد بالکل چینی کی طرح نظر آتی رنگ شکل اس کے دانے اور اسی فلحجے میں آپ اس کا ذرا پھکا مار لیجیے لوگ ہم سے تقاضے کرتے ہیں مسلمان سمجھ کرتے ہیں تو ہماری تو مسلمان والی شکل ہے اگر شکل نہ ہوتی تو آج جو حالت دنیا میں ہماری ہو رہی ہے وہ ہوتی جو رسوائی ہمارے نام پر لکھی گئی مسلمان ہونا ایک دبا بن گیا ہے اور وہ دور آ گیا کہ تمہارے لیے قبر کا پیٹ قبر کی سے زیادہ بہتر دنیا میں حرکت اور سنائی دکھتی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں مسلمان سمجھ کر سزا دے رہی ہے دنیا ہمارے ماضی سے ڈرتی ہے ہمارے اندر اور کچھ نہیں ہمارا ماضی ہے اسی سے لوگ ڈرتے ہوئے مارتے ہیں اٹھنے نہیں دیتے جنہیں دنیا میں اپنے ملکوں سے اتنے دور یہاں ایشیا میں آ کر مسلمان ہزم نہیں ہوتے وہ یورپ کے دل میں مسلمان برداشت کر سکتے ہیں. کس قسطوں میں مرباد فوج بھیجی اپنی نگرانی میں جیسے سلاٹر ہاؤس میں ڈاکٹر ہو ہے آپ نے جڈی پر کبھی بکرا ذبح کرایا ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے اس میں چیک کرنا ہوتا ہے صحیح طریقے سے ضبع ہوا یا نہیں یہ فوجیں جو یہ چیک کرنے کے لیے گئی ہم ہاں اگر مسلمان ہوتے تو یہ حالت نا تو اس لحاظ سے جو تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے اگر تم مومن ہو تو وہ برا کیوں نہیں کرتا؟ ناپا تو جاتا ہے انسان کو اس کے امال کی بنیاد پر جو بھی کہتے تھے اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ نے کہا سی کہ ختم البول موتا ہے ان کو تم ساتھیں اگر تم کہتے کہ جنت ہمارے نام الاٹ ہو گئی ہے تو موت کی تمنا کرو فوراً پہنچو وہاں وہاں یہ تمنا ہو آباد ہم کا تو مگر یہ تمنا نہیں کریں یہ تو ہم ان کا کی تمنا ہزار سال کم از کم تو ملنی چاہیے ہماری بھی یہی حالت ہو نہیں ہے حکیم نے ہمارے سامنے مومن کی بھی ایک تصویر رکھی ہے مناسب کی بھی ایک تصویر رکھی ہے اور دیگر جو قومیں تھیں ان کی بھی تصویر رکھی ہے اگر آپ نے آپ کو ملا کر دیکھیں ہم کس کے ساتھ ریلی کرتے قرآن اس کے لیے آئے اس میں دیکھیں اصل اسلام کیا اور اصل مسلمان کیا آخر وہ سارا کچھ دے دیتے تھے کیوں دیتے تھے ہم نہیں دیتے تو کیوں نہیں دیتے پھر جو تقاضہ کیا گیا ہوا کہ آ میں نو بلا وہ رسول آن یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو ایمان لاؤ پر لا اس کے رسول پر اور خرج کرو یہ نہیں کہا گیا پھر نماز پڑھو پھر روزہ رکھو پھر زکاف دو تو فوراً یہ سوٹا کیوں مارا گئے انفاف جس چیز کی کمی ہو ڈاکٹر وہی دیتا ہے وٹامن اے اپنی جگہ کتنی ہی اہم ہو لیکن اگر کمی وٹامن کے کی ہے تو توٹامن اے کی تاریخ تو نہیں نا کی جائے گی مطالبہ وٹامن اے کا تو نہیں ہوگا تو توٹامن کے کہا جائے گا کہ آپ یہ لیں نمازیں تو سارے پڑھ رہے تھے لازا نماز کا مطالبہ تو کرنا ہی نہیں ہے وہ تو عبداللہ اللہ ابھی وہی بھی, بھی, بھی پڑھتا تھا پہلی سب میں آ کر وہ جانتا اس چیز کا کیا جا ہے جو مومن اور منافق میں فرق کرتی ولاب سے آراب بدو میں سے کچھ ایسے ہیں جو بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں چٹھی سمجھ کرتے ہیں راما جرمانہ جو پڑتا ہے وہ راما کہ مغرمن وس میں ایسے مسلمان چڑھ گئے ہیں چٹی ہے بس کیا کریں وہ تو جزہ ٹیکس سمجھ کر دیتے بچہ سمجھ کر دیتے ہیں، عبادت سمجھ کر نہیں دیتے ہیں. تو رومن اور منافق میں جو چیز فرق کرنے والی تھی اسی کے لیے کہا گیا کہ منافع تمہارے اندر یہ کمی ہے اسے بڑھا مومن کہلانا چاہتے ہو تو ابو کو دیکھو عثمان رانی کو دیکھو عبد الرحمان بن عق کو دیکھتے آخر کیا بات وہ تو دیتے پھرتے بہانے ڈھونڈتے دینے تو انفاق فی سبیل اللہ اس وقت کی ایک اڑچن تھی آج کی ایک ارچن. اور اس کے پیچھے جو اصل بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ اپنا سمجھ بیٹھے حالانکہ یہ ہمارا نہیں ہمارے بچے بڑی انکساری سے کہتے تھے یہ تو اللہ کا مال ہے اللہ کا مال ہے تو جہاں اللہ مانگتا ہے وہاں بھیجو نا اللہ مانگتا ہے کشمیر میں تم بھیج لوڑ میں اللہ کا مال کروں مال میرا ہو میں فون کروں کہ یہاں اس کو انویسٹ کر دو اتنے شیئر خرید دو اور وہ نہ خریدتے میرا ایجنٹ مال تو پھر اس کا ہوگا میرا تو نہ ہو یہ انتظار ہی نہیں جیسے کوئی لوگ کہہ دیتے تھے آپ کے کی کرنا خواب اور اگر وہ آ سے چلے گئے کہ خافسار تھا تو پھر صاف ہے اللہ کا مال ہے تو پھر آ کے اللہ کا کوئی شک نہیں لیکن آپ دل سے مانے تو کاپنا یہ تو اسی قسم کا دعویٰ ہے جیسے وہ کہتے تھے کہ نشا دو ان کا رسول اللہ بات تو سچی تھی کہ حضور اللہ کے رسول سے کہنے والا جھوٹا تھا مال کو اللہ کا جو ہمارے پاس ہے وہ بھی پھر ہمارے ہاتھ کامتے سے کیوں لینا تو آج بھی اس نے یا بھی اس نے جس طرح ہم آئے تھے اسی طرح ہم نے واپس چلے جانا ہے یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ اس کا ایمس دینے کے لیے تیار ماضی اللہ سے یقر دلّہ کا دن حاصل کا سیرا ودلہ دعا ابسو دیکھو تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس دے گا اور اللہ ہی امیر بناتا ہے اللہ ہی غریب بناتا ہے تم خود امیر غریب نہیں ہو اپنی مرضی سے ہوتا تو کوئی بھی غریب نہ ہو سارے امیر ہو وسو ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہ شخص سونے کو ہاتھ لگاتے تو مٹی بن جاتی جہاں بھی پیسہ لگائے ڈوب جاتا اور ایک وہ وقت آتا ہے کہ وہی وہ آدمی مٹی کو ہاتھ لگا کے سونا بن جاتا ہے یہ کیا ہے انڈا ہوا اپنا وہ اپنا یاد رکھ وہی غریب بھی کرتا ہے وہی امیر بھی کرتا ہے وہ انڈا ہوا اب اکباب کا وہی ہنسنے والے حالات پیدا کرتا وہی رلاسا بھی ہے تو یہ سارا کچھ تو اللہ کا تو وقت ایک سا نہیں رہتا آج تمہارے پاس ہے ہو سکتا ہے کل نہ رہے اس سے پہلے اسے کھپا دو لگا دو بڑے بڑے مشیر تم نے رکھے ہوئے مشورے دینے والے پیسہ لگانے کے لیے اللہ کا بھی مان کر دے اللہ کا بھی توقع کر کے دیکھو جہاں وہ کہتا لگاؤ وہاں لگا لو باقی کہ کل حالت وقت بھی آ سکتی روٹی روٹی کو بھی محتاج ہو سکتے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے یہاں جن کی رات دن اٹھنا بیٹھنا شیپوں میں دور تک یہاں کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے ڈائریکٹر کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات کمپنیاں کھڑی کی اس اور وہی شخص میرے پاس اس حالت میں آیا ہے کہ اس کے پاس اس مہینے کے خرچے کے پیسے نہیں تھے بیوی کا لاکٹ بیچ کر اس نے گزارا کیا خرچے کا کرائے کے پیسے مانگنے آیا تھا کہ کہیں سے کر پاسپورٹ اس کا زب کمپنیاں جب مسفا میں اس کی فیکٹری تھی وہ جب اور کسی کا پاسپورٹ خرید کر وہ جہاں سے فرار ہوا ہے بہت سے واقعات ایک صاحب میں پچیس ہزار دنوں بہانا تنخواہ لندن سے تبدیلی ہو گئے یہاں تبدیل ہو کے آئے اور آج وہ صاحب کہیں سے پیسے لے کر گزارا کر رہے ہیں بیوی یہاں منگوانے کے ان کے پاس پیسے کوئی نہیں ہی. حالات بدلتے دیر نہیں ہے بڑے بڑے شہنشاہ جب اٹھتے ہیں تو دفتر کے لیے زلی نہیں تو اس سے پہلے کہ تمہاری یہ حالت ہو اگر تم اللہ پر یہ احسان کرو اسے دوکر دلہ کا خاصہ نہ یو گائے تو و یا لکم و شکور حلیم اللہ براک اگر کہا رہا ہے وہ نہیں چھوٹے بھائی کو تم نے یہاں سے بہت پیسے دے وہ جو بھی زمین خریدتا رہا اپنے نام پر خریدتا رہا جو مکان خریدے اپنے نام پر خریدے اور جب آپ یہاں سے اور روکے گئے کہ میں نے اتنے پیسے بھیجے تو پتہ چلا آپ کا کچھ بھی نہیں آپ کو سونے کے لیے وہ بستر بھی پڑوسیوں سے مانگنا پڑا رضائی دلائی سونے کے لیے بستر بھی نہیں ملا میرے بڑے اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ اور ساڑھے پانچ ہزار تک کا لیتے تھے گرم ڈیزائن کر کے گئے تھے کہ اب تھک گیا ہوں بہت پردیش ہے تھا پرتیس سال پردیش پہلے میں رہے ہیں یہاں آئے اور اب پھر واپس آئے ہوں بارہ سو تنخواہ پر کہاں اللہ قدر دان اللہ قدر اور اس چھوٹے بھائی سے مار بھی کھا کر چھوٹا بھائی انہوں نے ہاتھوں پالا ہے اس کے لیے باہر سے کھلونے اور اور چیزیں لے کر جایا کرتے اس کی پسند اس بھائی کو پڑھایا اور جب ہڈیوں میں تواہ آئی نہیں رہی بوئی اس بھائی کو پلائی تھی مار کا گیا ہے رو رہے تھے نہ مجھے دوسرے بھائیوں نے چڑھایا نہ میرے والد نے میرا ساتھ دیا نہ ماں نے میرا ساتھ دیا اور وہ بھائی ان کے سامنے مجھے مار پڑا یہ ہے دنیا والوں کی قدردانی جنہیں سب کچھ جسے اور کرتے واللہ شکور اللہ قدردان وہ نہ شکرا نہیں اگر اسے تم رو گے نہ تم تمہیں زیادہ وہاں انفق تم انہیں یوخ میں تو ہوں اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے جو بھی تم اس کو دو گے وہ تمہیں اس کا بدل عطا کرے گا یہ اس کا وعدہ اس سے بڑی تو گارنٹی ہے ماں آ گئی تم پھر ریبن لے یا پو آپوار نہ پلا جو تم لوگوں کو سود دیتے ہو لیم ہوا پی والے ناشتہ وہ پلے بڑے رب پارنے والا مربی لو پی والے ناشتہ کے تیرہ مال لوگوں کے مال میں جا کر پلے بڑے فلا یار وا نہیں یہاں نہیں آ گئے تم ان زکات ان توری دوں نج اللہ کا سیتون وہ پیسہ اگر تم اللہ کو دے دو تو اللہ بڑھا کر دے گا ایک صاحب سے شکایت کی کہ حضور میں پتہ نہیں کیا بات ہے تو ٹو رہتا ہوں میں میرے وسائل کفایت نہیں کرتے تنگ دست ہوں تنگ دستی میرے میرا گھر دیکھ لیا ہے میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تو آپ سر وسلم نے فرمایا تھا تمہارے پاس کوئی مدلاح ہے تو تھوڑی بہت انہوں نے جی ہاں تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کو دے دیکھیے حضور کس سے تجارت کروا رہے ہیں آپ نے پھر یہ آیت پڑھی بہان فخ ملتے سبھی اللہ کو آپ نے فرمایا گو اللہ کو لگا تو اللہ کے مال میں اللہ کی راہ میں اور پھر وہ شخص وہ تھا کہ جس نے پھر باپ کے قصبے میں اٹھ دیے اور اسرائیلیات میں اسرائیلیات میں جو کہانیاں ہمیں ملتی ہیں ان کی اتھیسٹی کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف ایک سبق لینے کے لیے ایک صاحب نے موسا علیہ السلام صاحب دیکھیں یہ بھی موسا علیہ السلام کا معاملہ ہمارے نبی کا معاملہ الگ الگ کہ موسا علیہ السلام جو ہے ان کو شریعت ملتی تھی اللہ سے بات ہوتی تھی دور پر جا کر انہیں سفر کرنا پڑتا تھا پی میں جانے کے لیے پر ہمارے نبی پر بیوی بی کے کمبل میں بھی بہیا اون پر ہے تو وہاں بہت میدان جنگ میں ہے تو وہاں بھی آتی کوئی جگہ مخصوص نہیں انہوں نے کہا آپ دور پہ جا رہے ہیں تو میری یہ گزارش ہے اللہ سے کہیے گا کہ میرے حصے کا جو رزق ہے وہ مجھے ایک ہی دفعہ بڑا ہے کہ جس تبدیل چلّہ نے جو قسط تمہاری رکھی ہوئی ہے رسک تھی وہ لیتے رہا ان کا نہیں آپ بس میری عرض اللہ کے سامنے رکھ دیجئے گا وہ گئے اور اللہ سے بات دی. کہ پناہ آدمی میں آ رہا تھا اس نے یہ پیغام دیا تھا. واپس آئے تو دیکھا کہ اس آدمی کی چھت بھری ہوئی ہے اور سین بھی بھرا ہوا کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے گزرے تو نے دیکھا چھت اور بھری ہوئی ہے سین بھی بھرا ہوا سوچا کہ اس آدمی کو ایک دفعہ مل گیا اور ابھی تک اس کا جو ہے بھرا ہوا اسی طرح سے گھر ترقی آ کے بھر دے گا اس آدمی نے تو ایک ہی دفعہ مانگ لیا تھا میرے پور اتنے عرصے کے بعد میرا گزر وہاں سے ہوا تو ابھی تک کچھ گھر اور چھتیں بری ہوئی اللہ نے کہا میں کیا کروں میں اسے دیتا ہوں مجھے دے دیتا پھر میں اسے دیتا ہوں مجھے دے دیتا بس یہ چل رہا ہے میں نے اسے دیا تھا تو اس نے اسی شاہ کو دے دیا تھا میری راہ میں آپ کہہ رہے ہیں مجھے کا کائم کام دینا تھا اس کا بدل میں نے اسے دیا اس نے لگا دیا میں نے اور زیادہ دیا اب یہ زیادتی ہو رہی ہے لیکن میں کیسی چلا یہ ہے اصل چیز دنیا میں لگاتے اور کوپریٹو سو سوسائٹیز کھا کے چلی گئی میرے ایک رشتے دار کے سے منع کرتا رہا انہوں نے کہ یہ سود ہے اپنا دیں وہاں ڈھائی لاکھ انہوں نے لگا دیا بھاگ گئے وہ اتفاق کو آپریٹو سوسائٹی یہاں ہوتے ہیں شارجہ میں تو جب وہ بھاگے گئے کے ضیا ہو گئے تو فون کیا انہوں نے میرے گھر کہنے لگا یہ چھوٹا مولی بادشاہ کو بڑا مولوی کہتے ہیں؟ مجھے چھوٹا مولوی کہتے ہیں. میرے چچا لگتے ہیں چل چھوٹا بہت کہتا تھا یہاں کوئی نقصان نہیں ہے رسک کوئی نہیں ہے اس لیے یہ سور ہے دیکھ رے نہیں رڑ گئے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ پیسے میرے ضائع ہو گئے اس لیے وہ سور نہیں جب وہ یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا وہ سور ہے تو سرکار جگہ جگہ آپ کپاتے ہیں لگاتے اور دھکے کھاتے تو کبھی اللہ کے کام میں اللہ کے بینک میں بھی دے کر دیکھیے وہ امال تم تمہیں کیا ہوا کہ تم خریدنا کرو اگر اپنے بیماری پر ٹٹولو تمہارے اندر کس چیز کی کمی ہے وہ کمی پوری کر دو اللہ خرچ کمی ہو انسان کے بدن کے اندر پانی تو یہ گلاس دو گلاس پانی پینے سے وہ نہیں ہوتا اس کے لیے تو ڈرپ لینی پڑتی ہے تو یہ ہے اصل میں ایمان کی ڈرپ ملکیت نفی کرو کوئی چیز تمہاری نہیں ہے تمہارا اپنا آپ بھی تمہارا نہیں ہے تم کہتے ہو کہ ان ہم اللہ کے نہ ہوں ماف چماوا تو ماف اللہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے ہے تو جب گھستا ہے تو وہ جب کہتا ہے خرچ کرو تو ہاتھ کھول کا خرچ کرو اگر ہاتھ کامتا ہے تو ڈرپ لگاؤ ایمان کی تاکہ نہ کامپے یہ کمزوری دور کرو وا کرو الحمدللہ